ایک اور دعا کو حضرت ابو بحرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضطبر رضی اللہ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہیں کوئی دعا صبح شام مانگنے کے لیے سکھا دیں ان کی خواہش تھی ان کی تمنا تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو وکر رضی اللہ عنہ پر بہت زیادہ اعتماد تھا بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں صبح شام مانگا کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت صبح شام اور رات کو سونے سے پہلے جب تم بستر پر لیٹو تو اللہ سے یوں دعا مانگ لیا کرو ابو ابوداج میں یہ دعا آئی ہے اور کتاب الاب میں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے کہتے ہیں وتر رضی اللہ نے کو سکھایا اور فرمایا کہ یوں کہا کرو اللهم فاطر السماوات والارض اے پروردگار جو آسمانوں کو اور زمینوں کو زمین کو پیدا کرنے والا ہے عالم الغیب والشهادہ اللہ جو پوشیدہ اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو جانتا ہے ربق شعین اور پروردیگار جو ہر چیز کا مالک ہے وہ مبیکہ اور ہر چیز کا پروردگار ہے اور مالک ہے ارشد اللہ, اللہ, اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور عظوی من منشر نفسی اللہ نے اپنے نفس کے شر سے و شر اور شیطان کے شر سے تو شر ہی اور اللہ کسی بھی کام میں جہاں شیطان کی شرکت ہو ان تینوں چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی نفس کے شر سے بھی شیطان کے شر سے بھی اور شیطان کا اثر شیطان کی شرکت کسی کام سے ہو اس کام کے شر سے ان تینوں چیزوں سے فرمایا کہ تم یوں کہا کرو کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دیکھیے کتنی اچھی دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے انسان کا نفس وہ خود شیطانی کاموں کی دعوت دیتا ہے انسان کا نفس خود بھی اسے گمراہ کرتا ہے اس موقع پر یہ بات بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ زبان کے معاملے میں بے حد غیر محتاط ہوتے ہیں اور ان کی زبان کے تبصروں سے دنیا اور تو کیا دین بھی محفوظ نہیں رہتا اور بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ, یہ, یہ دیکھیے شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور خود شیطان کو کس نے گمراہ کیا تو علیہ اللہ اس کا جواب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی حتیٰ شانور کے ذمے اس چیز کو لگا دے اور ایسی باتیں ایسی باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے دین کے بارے میں کتنا غیر سنجیدہ ہے اور کتنی غیر سنجیدہ زندگی بسر کر رہا ہے آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اس کا سیدھا سادھا سا جواب یہ ہے کہ شیطان کے ساتھ بھی تو اس کا نفس ہے اس کے اپنے نفس نے اسے گمراہ کیا بالکل اسی طرح انسانوں کے نفوس انہیں گمراہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حزب وکر رضی اللہ کو یہ دعا سکھائی اور آخرت پہ فرمایا کہ یوں کہا کرو کہ عوض و کم شر نفسی اللہ میں اپنے نفس کے شر سے آپ کی بنا چاہتا ہوں بشر شیطان و شرک ہی اور اللہ شیطان کے شر سے اور جن کاموں میں کسی بھی کام میں اس کی شرکت ہو اس کام سے بھی اللہ آپ کی پناہ ہوتا ہوں